عزیز طلبا آج آپ نور ساکنا اور تنویم کے احکامات میں سے چوتھا قاعدہ اخفاء حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے اخفاء حقیقی کا قاعدہ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد ہم نے شروع کیے تھے تو پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اظہار حلقی کا کون سا پڑا تھا اظہار حلقی کا اس میں تھے چھ حروف حمزہ ہا ہا خا آئنگ وائن دوسرا قاعدہ جو تھا وہ تھا اس کا. کا جس میں بھی چھ حروف استعمال ہوئے یور مالون یا ریم لام و تیسرا قاعدہ تھا اقلاب کا اس میں ایک حرف آتا ہے با تو یہ کل تعداد ہوئی تیرہ کتنی تیرہ باقی اٹھائیس حروف میں سے یہ پندرہ حروف بچ گئے یہ پندرہ حروف جو ہیں وہ اخفاء حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف اخفاء حروف اخفاء اب یہ پندرہ جب آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو یہاں آواز نکلے گی اخفاء کی اور وہ کیسے نکلتی ہے کہ ہننے کی مانے نہیں کامل غنہ نہیں ہوتا نہ ہی اظہار ہوتا ہے اس کے درمیانی آواز ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ کبھی تو وہ آواز ذرا پر ہو کر آتی ہے کبھی تھوڑی سی باریک اس لیے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں موٹے حروف پڑھنے پڑھے جانے والے جب وہ آئیں گے نون ساکین تنویر کے بعد تو وہاں اخفا ذرا پر ہوگا اور باقی جو حروف باریک ہیں جب وہ آئیں گے تو وہاں اخفا بھی تھوڑا باریک ہوگا حروف مستعلیہ میں سے یہاں پانچ ہے ایک سواد ہے ہے ہے بود ہے اور ہے یہ پانچ ہے باقی دو آپ حروف اظہار میں پڑ چکے ہیں باقی جتنے یہ ہیں یہ جب آئیں گے تو آواز ذرا سی پتلی ہوگی اب یہ حروف اخبار پندرہ کون کون سے ہیں سواد ویل فیف جین, جین, جین شین, شین قوف قوف قوف سین سین بیل ز اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں نون ساکن کی مثالیں ایک کلمے میں ایک کلمے بھی آتی ہیں نون ساکن کی مثالیں دو کلموں میں بھی ہوتی ہیں اور تنوین کی ہمیشہ ہی دو کلمے میں ہوتی ہیں یہاں آپ کو ان تمام پندرہ حروف کی مثالیں ایک کلمے میں سمجھا دی جائیں گی لیکن باقی جو ہے دو کلموں میں اور تنوین میں اس کی مثالیں تو ساری یہاں نہیں بتائی جائیں گی لیکن آوازیں وہی ہوں گی جو یہاں نکلیں گی جیسے سواد نون ساکن کے بعد آ جائے سورو کم سورو کم یا یوں سور یہاں دیکھیے نون پر آپ نے آواز تھوڑی سی گول کر کے موٹی سے نکالی ہے وہ سواد کی وجہ سے سواد حروف روپے میں سے یا سورو کم یو پڑھا جاتا ہے یہاں اس کی مثال یوں ہوگی سادی باریک ہے یہاں نون کا جو آپ اخفاء کریں گے تو تھوڑا سا غننے کی طرف زیادہ مائل ہوگی آواز اسی طرح جین پر انجائنا ہو انجائنا ہو یعنی یہاں جب بھی اخبا آئے تو جلدی سے نور ادا نہیں کرنا ورنہ وہ اظہار ہو جائے گا اخبا کے معنی ہے کہ ایک کلف کے برابر آواز کا ٹھہراؤ کرنا شین کی مثال یوں او یونشئ او قاف حروف مستعلیہ میں سے یاقودون یمکودون یہاں اخفاء کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوئی میں ساتہو من ساتہو ان دادا اب دیکھیے یہاں تھا یہاں فا تھوڑی سی آواز پر ہو کر نکلی فا کی وجہ سے جو کہ موٹا پڑا جاتا پلا کو مثال میلن زیلن سا کی مثال فی یہاں نون ساکن کے بعد جب فا آ جائے تو یاد رکھیے جب اس کو ادا کریں تو ایک دانت اوپر والا تھوڑا سا نچلے ہونٹ کے ساتھ لگے گا فیوو آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ میرے چہرے پر غور کیجیے شاش کا پڑھا جاتا ہے منتغونا منتغونا منتغونا یہاں وا یہ دونوں عروف مستعری میں سے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں یہاں اخفا بھی تھوڑا سا پڑ ہوگا ما بود یا یہ تھی مثالیں نون ساکن کی ایک کلمے میں کہ جب بھی حروف اختا میں سے ان پندرہ میں سے ان نون ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک کے بانسی سے ایک الف کے برابر ٹھہر کر نکلے گی اب اس کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں بھی ہیں مثلا جیسے من شکارا یہاں دیکھیے یہ شین ہے اب من ایک کلمہ ہے شاکارو دوسرا کلمہ ہے لہٰذا یہاں نون پر اسی طرح اختلاف ہوگا جیسے یہاں آپ نے پر کیا تھا تو ہم پڑھیں گے من شاکارو من شاکارو اور تنوین کی مثال ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے جیسے مبار کن یہاں تو ہے اب مبار ہے تنوین ہے اوپر ایک کلمہ ہے دوسرا تو ہے لہذا یہاں اسی طرح اخفا کریں گے مو تو یہ تھی مثالیں حروف اخبا کی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ایک کلف کے برابر آواز ناک کے بانسی میں سے ہوتی ہوئی چہراتے ہیں اور اسی کا نام ہے اخفا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح یاد رکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے